ان الحمدللہ نحمده ونستغیمه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات امالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يهده فلا هادئلہ واشد واللہ الہی لاللہ وحده لا شریک لہ واشد ورن محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ فتقاته ولا تموتون الا وانتو مسلمون یا ایوہ النسو تقو ربکم اللذی حلقكم من نفس واحدا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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بذاعب وكل بدات ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سبیر علی من الشیطمان رجی بسم الله الرحمن الرحیم إن الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وان الله المسعود رضی الله تعالی أنه قال خطرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیر الله ثم قط خطوطاً عن مينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدرع إليه ثم قرأ وأن هذا شراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ربع الله محمد في مسنده معزس عامين وحاضرين الكرام دین اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ دین اسلام بڑا ہی آسان دین ہے دین رحمت ہے اس دین کے اندر تشدد سختی انتہا پسندی دہشت گردی کی کسی بھی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن المیہ یہ ہے کہ جس قدر تفرقہ بازی اختلاف اور انتہا پسندی سے شریعت کے اندر دین اسلام کے اندر منع کیا گیا یہ فکر لوگوں کے اندر آئی اور لوگوں نے انتہا پسندی کو اپنا دین اپنے مذہب اور اپنے فرقے کا ایک حصہ اور ایک اہم اصول بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے ہی میں کچھ ایسے فکر کے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ہمارے ہماربی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ذالخصہ نامی شخص جب آپ عالمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ محمد عدل کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ عدل نہیں کر رہے ہیں تو ماں نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا پھر ایک صحابی نے کہا اگر آپ کے اجازت ہو تو میں اس منافق کا کردن مار دوں تو ماں نے کہا کہ چھوڑ دو اور اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے سینے میں نہیں اترے گا اور ان کے حلقوم تک قرآن پہنچے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ العن و خلیفہ بنے عمر فاروق خلیفہ بنے عمر فاروق کو شہید کیا گیا عثمان غنی کا دور خلافت آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن صبح یہودی اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کے اندر یہودیت اور اس طریقے سے غیر اسلامی افکار کو داخل کرنا شروع کیا ساتھ ہی ساتھ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنا بھڑکانا اور خلیف راشد عبداللہ بن حضد عثمان حنی رضل عنہ کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی باتیں منصور کر کے لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنا پھڑکانا اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط عقیدے لوگوں کے اندر رائج کرنا یہ اس کا مشغلہ بن گیا وہ یمن سے نکلا مصر گیا، مختلف شہروں میں گیا اور اس طریقے سے اس کے بہت سارے ہمرواہ ہو گئے اور حستے رضی اللہ عنہ کو ان سبائیوں نے اور ان خارجیوں نے شہید کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور مارکیسفین جو ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان واقع ہوئی اس کے بعد ایک ایسا فرقہ نکلا جنہوں نے عثمان ورنی کو بھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ حکم اللہ اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ العالمین کا چلے گا اور کسی بندے کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو نافذ کرے گا دنیا کے اندر بندے ہی نافذ کریں گے لیکن پرانے کریم کس آیت کا غلط معنی مفہوم لیا اور ایک آیت کا غلط معنی مفہوم سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے علی رضی اللہ کے خلاف خروج اور بہاوت کیا اور اس طریقے سے ان کو کافر قرار دیا اور بعد میں ان کو شہید بھی کر دیا قتل بھی کیا عبد الرحمان نے ایک شخص نہیں. اس قدر نیک انسان تھا بظاہر قرآن کس قدر تلاوت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر سجدے کے نشان اور گٹنوں پر اس کے دل... کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے جیسے, جیسے اونٹ کا جو گھٹنا ہوتا ہے پاؤں ہوتا پھول اور سو جاتا ہے اس اس طریقے سے ہو گیا تھا چہرہ اس کا زرد ہو گیا اس قدر وہ عبادت کیا کرتا تھا اور یہ ان کی پہچان نیمان نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے ان کے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس کے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اس نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور جب اسے قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بارگی مت قتل کرنا بلکہ پہلے میرے انگلی کے پوروں کو پھر بائیں ہاتھ کے انگلی کے پوروں کو پھر داہنے ہاتھ کو پھر بائیں پاؤں کو, کو کاٹنا جتنا زیادہ مجھے تکلیف ہوگی اتنا زیادہ مجھے عزر ملے گا کیونکہ میں نے ایک کافر کو قتل کیا ہے کون کہتا تھا عبد بن ملزم کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کو باعث سادہ سمجھتا تھا فخر کرتا تھا کہ میں نے علی کو قتل کیا اور یہ قتل کرنا میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اس قدر انتہا پسندی آتی گئی اور ایسے لوگوں کو خوارج کہا گیا خوارج کہنے کے بہت سارے اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اکسانا مسلم حکمرانوں کے خلاف دوسرا یہ کہ دین اسلام سے خروج کر جانے کی بنا پر بھی ان کو خوارج کہا گیا اس لیے ان کا ایک نام مارکا بھی ہے مارکا کہتے جو, جو نکل جائے ہمارے بی نے کیا فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے آپ شکار کیجیے تیر ماریہ جانور کو اس پار سے اس پار چلا جائے ایسے ہی اسلام تو آیا لیکن اسلام ان سے نکل گیا ایسے افکار انہوں نے بنا لیے جو اسلام کے خلاف ہے اس لیے ان کو مارکا بھی کہا گیا ہمارے بھی نے کہا کہ ایسے لوگ جہنم کے کتے ہوں گے اگر یہ مجھے مل جائیں تو میں ان کو ایسے پتل کروں گا جیسے مہاد و سموت کے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا اور یہ فکر افسوس کی بات ہے پروان چڑھتی نہیں صحابہ کا قتل کرنا مسلمانوں کو قتل کرنا ان کا عام مسغلہ بن گیا خباب بنارت رضی اللہ عنہ کے صاحب عبداللہ ان کو ان کی بیوی کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور جب یہ لوگ نکلے مار کے سے اور ایک جگہ جا کر کے لوگ اکٹھا ہو گئے تقریباً چودہ پندرہ ہزار کی تعداد میں ادھر سے اور عراق کے پاس ایک جگہ جس کا نام حرورہ تھا اس لیے ان کو ہروری بھی کہا جاتا ہے اس کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا اور مکر بنا لیا مرکز بنا لیا جو بھی صحابہ مسلمان وہاں سے گزرتے تھے انہیں قتل کرتے تھے عبداللہ بن خبا بن ارتھ صحابی رسول کے اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ان کی بیوی حاملہ تھی عبداللہ کے سامنے ان کی بیوی کا ذنا کیا جنا کرنے کے بعد بیوی کو قتل کرنے سے پہلے بچے کو نکالا بچے کو نکالا کر کے نیزے پر اچھالا اور بیوی کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہم نے اجر کا کام کیا کافیوں اور غیر مسلموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو صحاب رام کا قتلام کیا کرتے تھے اتنی فکر ان کی انتہا پسند ہوگی کہ مسلمانوں کا صحابہ کی قدر کرنا ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا یہ فکر پروان چڑھتی رہی بہت سارے فرقے اور اس طریقے سے بہت ساری جماعتیں اس طرح کے وجود میں آئیں انہیں جیسے ازارکا نجدار اور اس طریقے سے بادیا اور سفریا اور اس طریقے سے سینکڑوں دہشت گرد تنظیمیں اور اس طرح انتہا پسند افکار کے حامل لوگ دین اسلام کے اندر پیدا سن انیس سو بتیس اٹھائیس کے اندر بائیس مارچ کو مصر کے اندر ایک جماعت کی تشکیل اور بنیاد رکھی گئی جس کا نام رکھا گیا الخبار المسلمین اس کا بانی حسن بنا حسن بنا پکے قسم کے قبوری صوفی قسم کے انسان تھے عقیدے میں آیات کی صفات کی تعویر کیا کرتے تھے انکار بھی کرتے تھے سیدہ زینب کی قبر پر ہر جمعہ کو فجر کے باز لے کر کے اثر کی نماز تک جا کر کے وہاں پر وہ چلا کرتے تھے مراقبہ کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے عقیدے کے اندر اشری اور ماتردی عید ملازنبی بھی مناتے تھے اور اس طریقے سے نہ جانے ان کے ایک برشید تھے جن کا نام تھا عبد خصافی اس سے انہوں نے باقاعدہ بیت لے رکھا تھا اس لیے آپ دیکھیے اس جماعت کے اندر ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے اشری بھی ہیں ماتردی بھی ہیں قبوری بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں وہ جو صاحب کرام گالیا دیتے سب سے زیادہ یہی صحابے کرام ایران اور, خار... اور رافضہ کے تعلق سے سب سے زیادہ نرم گوشہ ہی نہیں بلکہ جب ایران کے اندر لایا تو باقاعدہ انہوں نے اس کی تعریف کی اور کہا اتنی زیادہ اس کی تعریف کی کہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آگی آپ کے خلفا کی حکومت اور خلافت آگی اس قدر خلو سے کام لیا اور جو رافظیت اور اس طریقے سے جو انہوں نے اس ملک کے کی اندر بویا اور اس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا باقاعدہ ان لوگوں نے اس کی ہمیشہ سے تعریف کرنا شروع کیا ان کے ایک بڑے لیڈر تھے جس کا نام تھا سید قطب وہ نماز جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے حیرانگی ہوگی آپ لوگوں کے سارے حقائق ہیں جو میں نے ان کے ماننے والوں کی کتابوں سے نقل کیے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے تھے قید جمعہ کا تعلق حاکم وقت سے ہے اور جو حاکم وقت نہ ہو مسلمان اس کے اس وقت جو نماز جمعہ ثابت ہو جاتا اس لیے نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے سید کتب کیونکہ جمعہ سے کا تعلق حاکم وقت سے ہے اور یہ جو مسلم حکمراں ان کو باقاعدہ ان کے بارے میں تقفیر کاقیدہ رکھتے ہیں لوگ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے اور گلاتے ہیں اور لوگوں کو عوام کو اڑاتے ہیں اور ان کی خامیوں برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ سب خارجی ذہن کے اور اسی ٹولے اور فرقے کے یہ سب افکار ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں آخری در بندہ پیدا ہوا شخص اور اس کے بعد سے جو لوگ پیدا ہوئے انہیں افکار کے حامی لے لو نماز جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے یہ اور اس طریقے سے انہوں یہ غالب قسم کے ان خارجت پائی جاتی تھی یہ اشری بھی تھے معترودی بھی تھے صوفی بھی تھے وہ ہر تو رجود کا عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا کے اندر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے حلول کا عقیدہ کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حلول کر دیا ہے ہر چیز کے اندر جیسے کہ صوفیہ حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو مت کے لوگ ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر پتھر کے اندر شنکر موجود ہے وہی عقیدہ کی ہر دنیا کی ہر دات کے اندر اللہ تعالیٰ حضور کر گیا ہے جبری تھے یعنی انسان مجبور ہے اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہلکے قرآن کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور عقیدے کے اندر اخبار احاد کو مقبول نہیں مانتے تھے اللہ یعنی کہتے تھے کہ عقیدے کے اندر وہ حدیث جس کو ایک سادری روایت کے اس کو مانیں گے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے نہیں مانتے تھے اور اس طریقے سے صفات کا انکار کیا کرتے تھے اور ان کا باقاعدہ عقیدہ تھا کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ کون سا اختلاف تھا توحید غوبیت کا اختلاف تھا وہاں ان کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے یہ تو پرانے کریم کے سراحت کے خلاف ہے پرانے کریم میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں مکہ کے مشرقین مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب اور ہمارا خالیہ ہے توحید اور کے اندر شرک کرتے تھے توحید آباد کے اندر شر کیا کرتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کریم کہ کافروں کے درمیان اور جن قوموں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گے ان انبیاء اور قوموں کے درمیان جو فرق ہے جو اختلاف تھا توحید ربیت کا اختلاف تھا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے یہ تو قرآن کریم کا انکار اللہ کرسم کے, کے حدیثوں کا انکار اس قدر گالی اور انتہا پسندانہ افطار لے کر کے سارے لوگ اٹھے اور اس طریقے سے وہ یعنی یہ یعنی، جماعت یعنی، یعنی، یعنی، یعنی اور اس جماعت اور فرقے سے بہت ساری انتہا پسند تنظیمیں دنیا کے اندر وجود میں آئیں اور آج دنیا میں اس قدر جو بد اور قلق اور بے چینی اور اس طریقے سے حکمرانوں کے خلاف فرو بغاوت اور یاد ایک بات تو ہماری کہ میں بھول جاؤں یہ جو حکمرانوں کے خلاف فرجو بغاوت کرتے ہیں ان حکمرانوں کے خلاف جو ان کے اپنے نہ اگر ان کے اپنے حکمراں ہیں کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو کیسا بھی ہو اس کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کریں گے کن کے خلاف کریں گے جن کے عقیدے کا نہیں ہوگا جن کے مناظ کا نہیں ہوگا سلم ثانح کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلم حکمراں کے خلاف خروج کرنا حرام اگر وہ ظالم بھی ہے تو بھی اس کے ظلم کو برداشت کیجیے خروج کرنے سے کبھی فائدہ پوری تاریخ گواہ جب سے خروج کیا گیا عثمان خلیہ کے, ب... کے زمانے سے لے کر کے آج تک جہاں جہاں خروج ہوا ان تمام خروج اور بغاوت کے اندر کبھی بھی انسانوں کا مسلمانوں کا اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوال نقصان ہونے کے مسلمانوں کی جانے گئی عزتیں تباہ پر بات ہوئی آج دیکھ لیجئے جن جی ملکوں کے لوگوں نے اپنے حکمرانوں کے خلاف فرض و بغاوت کیا وہاں کی کیا صورت حال وہ تمنا کرتے کاش پہلے کا بادشاہ ہوتا حکمراہ ہوتا تمہاری عزتیں محفوظ رہتی اور ایک ایک دانے کے لیے اور ہم محتاج نہ ہوتے اور اس طریقے سے کیمپوں کے اندر اور خیموں کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان زندگی کا مجبور ہیں گزارنے پر کیوں یہی سبب بنے یہ لوگ اس طرح کی انتہا پسند تنظیمانہ تنظیمیں جو پیدا ہوئی کی کوکھ سے اور ان کے پیٹ سے جنہوں جنم لیا طریقے سے لوگوں دنیا کے اندر بربادی اور تباہی مچائی یہ سارے حقائق ہیں مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے اور اس سے جہاں بھی ہم نے رگڑا ہم نے ان کو, کو بڑکایا اور اس طریقے سے ہر وہ تنظیم ہر وہ جماعت جو حکمرانوں کو خلاف لوگوں کو بڑکائے ان کے خلاف بغاوت کرے ان ساتھ دینا ان, کے, ان کی جماعت کا حصہ بن گیا ہے. ہر اس شخص کو ہر اس جماعت کو جو خروج بغاوت کرے ان کا ساتھ دیتے رافضی اشعری ماتروی صوفی قبر پرستی حتی کی ملحد حقیقہ کی اشتراکی ایسے ذہن رکھنے والے ان کی جماعتوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ اقتدار حاصل کرنا بس اور کچھ نہیں ان کا مقصد نہیں ہے اقتدار مل جائے اور کچھ نہیں اور اس طریقے سے جو نبی منہج طریقہ ہے کی دعوت پہلے دی جائے اور دعوت کی بنیاد پر جو نیک لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے کہ پہلے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعلیم و تربیت کریں گے یہ کبھی صحیح نہیں ہوگا کبھی کامیاب نہیں ہوگا انسان پہلے جگہ صاف کرتا ہے اس کے بعد فرض بچھاتا ہے آپ کو ناسور ہے جسم کے اندر پہلے اس کو ازالہ کرنا پڑے گا پھر آپ کے لیے دوا کارگر ہوگی آپ کو کینسر ہے پہلے آپریشن کرنا پڑے گا تب دوا کارگر ہوگی اگر آپ دوا کھاتے رہیں مرہم لگاتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جو ناسور ہے براد کا خرافات کا شرک کا اس مسلم معاشرے کے اندر دین سے دوری بد اور جو ساری چیزیں ہیں جب تک ان کو ختم کر کے اور ایک نیک دعوت کتاب و سنت کی توحید و سنت کی دعوت نہ دی جائے اور اس وقت لوگ اس کو اقرار نہ کریں اس لوگوں کی جماعت کوئی فائدہ نہیں بنتی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی باتیں مت بیان کرو توحید کا ذکر کرنا بھی ان کے یہاں اختلاف ہو جاتا ہے توحید کے بیان کرے تو بھی اختلاف ہوتا اس لیے توحید سنت کو اور اس تفصیل اور اس طریقے سے جو بھی علوم ہیں ان تمام علوم کو انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی اور نہ ہی کبھی عقیدے پر زور دیا میرے بھائیوں میری بات لمبی ہوگی میں دراصل یہاں سعودی عرب کے سپریم علما کونسل جو اکیس بڑے بڑے دنیا کے جانے مانے پہچانے دیندار نیک واللم پر مشتبل اکیس علماء کی کمیٹی ہے جنہیں یہاں حید کہ علماء کہا جاتا ہے اور جنہیں سپریم علماء کونسل سعودی عرب کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ معتبر اور معتمد اور سرب سارن کے عقید الحض پر چلنے والی یہ حکومت اس کے جو ہے جو علما یہاں کے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک بیان صادر کیا ہے الاخوا مسلم کے تعلق سے میں اسی بیان کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا کہ بڑے بڑے علماء یہاں کے جو مفتی ہیں وہ صدر ہے وہاں کے شیخ صالح فوجان شیخ صالح الحدان اور اس طریقے سے بڑے بڑے ورما اکیس بڑے بڑے ورلما پوری دنیا کے جانے مانے علماء ان پر مشتمل کمیٹی انہوں نے تعلق سے جو بیان دیا ہے وہ بیان میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ جو نامی جماعت ہے کس قدر دہشت گرد تنظیم ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف یا مسمانوں کے خلاف لوگوں کو بھاڑنے اور اس طریقے سے یہ لوگوں کو اکسانے کا کام کرتی ہے وہ بیان کرتے ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کا سامنے پیش کروں گا اردو میں وہ بیان کرتے ہیں یہاں کے علماء اللہ تعالی نے ہمیں ہر قسم کے اختلاف اور فرقہ بندی سے منع کرتے ہوئے حق بنیاد پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان نے لدین فرق الدین ہوں وہ قانون اللہ فیشی انبی ہوں فالون سرام نمبر ایک سو انسٹھ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا, جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کرتوت کے بارے میں بتائے گا اور خبر دے گا اور اللہ ابل نے بندوں کو شراط مستقیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور سیدھے راستے سے پھیر دینے والی راہوں پر چلنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ الحاد و شراط مستقیم فتح اللہ اور یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے تم اسی کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اللہ نے تم کو اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور سرار مستقیم کی پیروی صرف کتاب اللہ سنت رسول پر گامزن رہنے ہی سے ہو سکتی ہے اور رائے حق سے منرف کر دینے راہیں جن پر چلنے سے منع کیا گیا ہے ان کی افضاحت صحیح احادیث کے اندر وارد ہے صحابۂ جلیل عبداللہ بن مسودہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں خطل اللہ اللہ اللہ نے اپنے ہی ہی. فر اپنے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی اور بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی پھر کیا کہا ہا سب لو متفرکا یہ سب کے سب متفرک راہ ہی. الگ الگ راہ ہیں اللہ کلبل شیطان ان میں شہر راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے پھر ہمارے نے یا فرمائی وَأَنَّ ولا فتفرق بكمن کی یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے تم اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی یہ مسلم امام احمد کی روایت ہے صابی زلی الب اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اللہ تعالیٰ کے شرمان فتح کے بارے فرماتے ہیں اور یہ ای آیت وان عقیم الدین یعنی دین قائم کرو فرقوں میں نہ بٹ جاؤ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اختلاف اور فرقہ بندی سے منع کرتے ہوئے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ جماعت جو سلم کے عقید و نہج پر قائم ہے اور چلتی ہے اور پھر اس بات کی خبر دی ہے کہ تم سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمکے رہنا اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے یہ قول تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تمثب بالکتاب و سنت کتاب و سنت کو مضبوطی سے دھامنا مسلمانوں کی اجتماعیت ان کی صفح و اتحاد اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے بجاوے کی بنیاد اور جڑ اور اصل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَتَسُمُوا بِحَمِ اللَّهِ جَمِيعًا ترجمہ یہ ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اللہ کی رسی کیا کتاب و سنت پرانو حدیث چھوڑ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان گئے اللہ کا دین جو چھوڑ کر کے گئے اور فوٹو نہ ڈالو اور تم اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پھر تم اس کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگے کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور پھر اللہ عبرآرمین نے اپنی اعتعت اپنے نبی کے تعت اور جو حکمراں ہیں وہ ہیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسلم حکمرانوں کے بارے میں مسلم حکمرانوں کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا یا منہرد افکار کے ذریعے اتحاد باہمی کو سبوتاج کرنا یا کسی ایسی تنظیم یا فرقے کی بنیاد ڈالنا جو بیعت لیتی ہو تو کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں ایسا کرنا حرام ہے میں بتا دوں کہ بیعت کا تعلق حاکمی وقت سے ہوتا ہے جو مسلمان میں کہ نہیں یہاں پر خبیاں میں نے آپ کسی کہ اندر کہ بیت کا تعلق حاکمی وقت سے ہے جو مسلمانوں کا حکمراں اس کے ہاتھ و بیت کی جائے گی اور جو مسلمانوں کا حکمراں نہیں ہے اس کے ہاتھ و بیت کرنا دین کے اندر بدات اور حرام تو کتنا ہی نئے کیوں نہ ہو کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو یہ صوفیوں کی بھی دات ہے دین کے نام پر نکلنے والے لوگوں کی بھی دات ہے یہ یہ سلم سالین کا عقیدہ اور منحج نہیں ہے کہ ہم تنظیم بنائیں جماعت بنائیں اور الگ سے ان کے ہاتھ پر بیت لیں یہ ان لوگوں کا منہج و عقیدہ ہے جو سلب میں نے کئی مرتبہ بات واضح آیات اور دلائل کی روشنی میں حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تو کہتے ہیں کہ ایسی تنظیم کی بنیاد ڈالنا جو بے اتلے کتاب و سنت کی, کی روشنی میں ایسا کرنا حرام ہے اور انہی جماعتوں میں سے انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت جس سے ہم لوگوں کو ڈراتے اور آگاہ کرتے ہیں وہ الاخوان مسلم نامی جماعت ہے ایک منحرف جماعت ہے جس کی بنیاد ہی مسلم حکمرانوں سے لڑنے جھگڑنے اور ان کے خلاف فرج و بغاوت کرنے اور مختلف ملکوں میں فتنہ و فساد پھیلانے اور ایک اور ملک و وطن میں پرامن بقائے باہمی کے ماحول و اصول کو بالا کرنے اور عوام میں بے چینی پیدا کرنے اور اسلامی معاشرے کو جاہلیت سے تشویش دینے پر ہے یہ سارے ان کے عقائد آج جو بھی مسلمانوں کا ماحول معاشرہ ہے کہتے ہیں جاہلی معاشرہ ہے سب جاہلی معاشرہ سید قطب نے کہا سلم نے کہا اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے کہا یہ سب جاہلی معاشرہ ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں موجود ہے یہ سب جاہلیت کا دور ہے وہی دور واپس آ گیا جس دور میں اللہ رب نبی کو بھیجا تھا اس لیے مسلم حکمرانوں کی تکفیر کرنا ان کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا یہ سب ان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور اس ان کو بڑی خوشی ملتی ہے مسرت ملتی ہے مسلمانوں کو برباد کرنے میں توبالا کرنے میں اور ان کو کیمپوں اور خیموں میں دوسرے لوگوں کے بھیک اور, اور ان کے دیو رقموں پر زندگی گزارنے پہ ان کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے یہی ساری چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے ایک دہشت گرد تنظیم اور منہرب جماعت ہے ان کے جو سارے وصول وقائد ہیں سب کے سب کتاب و سنت اور سرب سالین کے عقید اور منہج کے خلاف اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اس جماعت نے اپنے قیام سے لے کر کے اب تک سن سو بتیس میں مصر کے اندر اس جماعت کی بنیاد پڑی تھی حسن بننا نے اس کو اور اسے ان کو قدر کر دیا گیا تھا انہوں نے جو کیا تھا اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو پھر عراق میں یمن میں اور اس طریقے سے لیبیا میں اور آپ دیکھیں جزائر میں اور اس طریقے سے مراکش میں مختلف ملکوں کے اندر جب ایسے فکر کے حامرین پر جو ہے عرصہ حال تنگ کیا گیا سعودی عرب نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی لیکن یہی لوگ سعودی عرب کے حکومت کے خلاف ہو گئے انہیں کافی تک قرار دے دیا سعودی حکمرانوں کو،, حکم کو ان کے خلاف بغاوت کرنا خروج کرنا لوگوں کو بھڑکانا یہ ان کا ایک اہم مسئلہ بن گیا کیا یہی احسان کا بدلہ ہے جب جمال عبداللہ کے دور میں مسلک کے اندر باقاعدہ ان کو پھانسیوں پر لٹکایا جاتا تھا اس وقت یہاں کے حکمران باقاعدہ توسط اور اس طریقے سے کیا نام ہے دخل اندازی کر کے بنا دیا اور یہی لوگ بعد میں ان کے دشمن ہو گئے انہی کو کافی کہنا اور ٹسنا شروع کر دیا ان کے خلاف فرج و بغاوت کرنا اور اس طریقے سے لوگوں کو سانا اور باقاعدہ کتابیں کتابیں باقاعدہ انہوں نے لکھی اور کتابوں کے اندر باقاعدہ یہاں کے حکمرانوں کو علما کو جو ہے کافر تک قرار دیا اور کہا کہ یہاں کولما حید و نفاس کولما ہے. ان کو کچھ نہیں آتا صرف حید اور نفاس کے بارے میں جانتے ہیں اس کی توہین کی ان لوگوں نے اور یہاں کے حکمرانوں کو کافر تک قرار دیا ان کے خلاف خرج و بغاوت کرنے کو واجب قرار دیا ایسے کے لٹریچر آپ کو ملیں گے جو, جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر باقاعدہ ان لوگوں نے اشاعت کی پھیلانا شروع کیا اس کو تو کہتے ہیں کہ اس جماعت نے اپنے قیام سے لے کر اب تک نہ ہی اسلامی عقائد کا اہتمام کیا کبھی انہوں نے عقیدے کا اہتمام نہیں کیا اور نہ ہی میں کتاب و سنت اور اس کی نشر شاعت پر توجہ دی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کبھی بھی آج تک ان کے اندر کوئی محدث اور اس کوئی شخص پیدا نہیں ہوا اس کا مقصد اس جماعت کا مقصد صرف اور صرف کسی بھی طرح اقتدار کا حصول ہے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم کو اقتدار چاہیے بس کسی سے بھی ہم کو مدد لینا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے تختہ لوٹنا پڑے قتل کرنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے اس کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے اس جماعت کی پوری تاریخ اتنا وہ فساد سے بھری پڑی ہے اس کی کوکھ سے بہت ساری انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہوئی جنہوں نے مختلف ممالک اور میں خوب فساد پھیلایا اور نقصان پہنچایا اور ایسی تنظیموں کی انتہا پسندی کے جرائم دنیا بھر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے مذکورہ باتوں سے واضح ہوا کہ القماع المسلم ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اسلامی منحص کی نمائندگی نہیں کرتی دین رحمت اسلامی منحص کی نمائندگی نہیں کرتی وہ اپنے فرقہ پرستانہ مقاصد کے پیچھے چلتی ہے اس کے مقاصد پرگشتہ اور مخالف ہیں یہ تنظیم دین کے محاسن وہ خوبیوں کو داغدار کرتی اور نقصان پہنچاتی ہے اور دین کے آڑ میں دین کا لبادہ اوڑھ کر کے فرقہ بندی فتنہ انگیزی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ اور بڑھاوا دیتی ہے بس ہمیں تختہ پکڑنا ہے ملحد تم بھی آ جاؤ رافغی تم بھی آ جاؤ اس طرح کی تم بھی آ جاؤ ہمارے لیے سب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بس اس حکومت کا تختہ ہمیں پر اٹھنا اور کچھ ہمارا مقصد نہیں سب کے سب آ جاؤ رافظی جو قرآن میں تحریف کے پاس صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اما عائشہ کو ذائقہ کہتے ہیں اور صحابہ کے رام کو کافی مشرق کہتے ہیں خارجی وہ بھی صحابہ کے گالیاں دیتے ہیں ابوبکر عمر کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ کے کو یہ خوارج اور رافظی یہ دونوں جماعتیں یہ دونوں بداد یہ دونوں چیزیں بے اکر. وہ چلی ہیں پوری تاریخ کے اندر عبداللہ بن صبح خارجی بھی تھا اور ساتھ ساتھ رافضی بھی تھا اسے رافضیت کی بنیاد ڈالی اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے عقائد لائے جو آج تک ان کے عقائد ہیں رافضیوں کے اور اسرا عشری جو شیعہ ہیں ان کے جو عقائد ہیں انہیں عقائد پر آج تک وہ لوگ قائم ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس نے عقیدے پیش کیے تھے تو رافضیت تو آج دیکھیں رافضی خارجیے ایک ساتھ ہوتے جہاں بھی آپ دیکھیں کہ سرفیت کے خلاف یہ سارے کے سارے ایک جٹ ہو جاتے اکٹھا ہو جاتے تو یہ ان کا اصل ہے کوئی ان کا نہیں ہے کہ صحیح عقیدے کا ہونا چاہیے نہیں کوئی بھی ہو حتیٰ کہ ملحید سراغی بھی کچھ بھی ہو سب کے سب آگاہ حکومت کا تختہ بس اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں بس تمام مسلمانوں کے لیے یہ کون کہتا ہے یہاں علماء بڑے بڑے عقیق علماء پر منسپل کمیٹی بس تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس جماعت سے دوری بنائیں اس کی طرف کسی طرح کے انتظام نہ کریں اور اس کے بارے میں کسی طرح کا نرم گوشا نہ رکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنہ فساد سے اللہ رب العامن محفوظ رکھے اور درود ضرورسلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان پڑھ کر کے سنایا اپنی زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی خطرناکیاں ان کی تباہ کاریاں ان کے غلط عقائد ان کا غلط منہج اور اب تک انہوں نے کیا کیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایک دو خطبہ نہیں دسیوں اور سیکڑوں خطبے کی ضرورت ہے انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر ایک لبے لباب کے طور پر ہمارے سامنے ان کے عائد کو بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے لہٰذا کسی آدمی کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جو حقیقت میں پکا اور سچا مسلمان ہے سلم صالح کے عقید اور منہد پر چلنے والا ہے اس کے لیے روا نہیں ہے کہ اسی جماعت کا انتصاب کرے اپنی نسبت کرے جو پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے درپے ہو اور اس طریقے سے ہر قسم کے حربے کو استعمال کرنا اپنے روا اور وبا جائے سمجھتی ہو اس لیے میں نے بطور تنبیہ کے اور اس طریقے سے بطور نصیحت کے یہاں کے علما کا جو بیان ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب البرامین ہمیں صلف سارن کے عقید ورحط پر قائم رکھے صحابہ کے عقید و مرحد پر قائم رکھے ہر طرح کی فتنہ فساد سے شرنگیزی سے اللہ رب البرامین ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کے اندر بطور خاص اللہ رب البرامین امن امان کو قائم رکھے اللہ رب ابراہین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ البرامین ان کو دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور اس طرح کے جو بھی انتہا پسندانہ تحریکیں اور جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شرط سے ان کے مکر اور فطن و فساد سے اللہ رب پورے ملک کو پورے معاشرے کو ایک ایک بچے کو ایک, ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عامر اب العمین بارک اللہ علیہ القمفی اقبال الدین عنفاغیا کم بلاۃ الحکیم انہوں جواد الکریم مرکمر رہے